انہیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی بےتحاشا دوڑے نکل گئے اپنی سر اٹھائے ہوئے کہ ان کی پلک ان کی طرف لوٹتی نہ ہو اور ان کے دلوں میں کچھ سکت نہ ہوگی